أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزدين والسينين وهذا الأمين كان في أحسن تقوي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 ار سو بے احکم اللہ, اللہ وتینی قسم ہے انجیر کی انجیر و زیتون یہ ایک مشہور درخت کا نام ہے اس کے پھل کو بھی زیتون کہتے ہیں اس کے تیل کو زید کہتے ہیں زید عربی کے اندر مطلق چاہے وہ کسی چیز کا بھی تیل ہو اس کو زید کہتے ہیں تو زیتون کا جو تیل ہے اس کو بھی زید کہتے ہیں اور زیتون کا درخت اور اس کے بھل کو زیتون کہتے ہیں پوری سینیم اور تورے سینین تورے سینہ ایک مخصوص پہاڑ یا جگہ کا نام ہے عرب کے اندر کلام عرب میں تور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ میں درخت وغیرہ ہوں بھرے پہاڑ اس کو تور کہتے ہیں اور مجاہد رحی اللہ فرماتے ہیں کہ سریانی زبان میں تور پہاڑ کو کہتے ہیں یہ سریانی زبان کا لفظ ہے تور لیکن اہل عرب سرسب پہاڑ ہی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پور جگہ کا نام ہے سینین، الْبَلَدِ الْبَلَدِ اور اس شہر کی قسم المین امن والا قسم کی اس والے شہر کی قسم مکہ مکرمہ مراد ہے اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ کیوں من دخلا ہوا آمینا جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے تو اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے لقد البتہ تحقیق, تحقیق کے لیے خلقنا خلق خلقا خلقو خلق خلق خلقنا ماضی کا سیکھا جمع متقلم ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی احسن احسن یہ اس میں تفصیل کا سیرا ہے آپ نے سرف کے اندر اس میں تفظیم کے سیرے پڑھے ہوں گے احسن اس میں تفصیل کا سیرا بہت خوبصورت ٹھیک ہے تقویم کا مانا تھا ترکیب ترکیب درست ٹھیک باب تفریل سے, سے ہو تو اس کا مانا ہونا، کھڑا, ہونا قام کھڑا ہونا تو تقویم باب تقریل سے اس کا معنی کیا ہے درست ہونا بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت میں ڈھالا ہے. دینا پھر دینا. پھیر دیا رددنا واپس کرنا لوٹا دینا نہ سارا شروع سے ردد نہ پھر ہم نے پھیر دیا اس کو اص پلا سب سے نیچے ٹھیک ہے یہ اس میں فائل تصویر ہے جمع پھر ہم نے اس کو پستی والوں سے بھی زیادہ پست کر دیا نار کا جنہو پھر ہم نے اس کو پست والوں میں سے بھی زیادہ پست کر دیا۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اجر غير ممنون مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو نہ ختم ہونے والا ثواب ملے گا۔ غیر مانا نہ ممنون کمانا کاٹا گیا ختم نہ ختم ہونے والا سوابس دیبو کا, کا بازو پس کیا چیز یو کس دیبو کا تجھ کو جٹلاتی ہے کس دبا یو کس دیب تقسیبن باب تفریح سے دل بدلا جزا ہماجو بدی تو اے انسان پھر کیا چیز تجھ کو بدلے کا منکر بنا رہی ہے اللہ کیا اللہ تعالی سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے علیس اللہ کیا اللہ نہیں ہے بے احکم زیادہ حکمت والا خاکمین حکم کرنے والوں میں خاکمین کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے بلا کیوں نہیں تعلیمی شاہدین اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے چار بڑی چیزوں کی قسم کھائی ہے جن میں سے دو درخت ہیں تین اور زیتون ایک پہاڑ ہے تور کا اور ایک شہر ہے یعنی مکہ مکرمہ تو درختوں میں سے ان دونوں درختوں کو کیوں خاص کیا کیونکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں برکتیں زیادہ ہے جس طرح سور کا جو پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کا شہر ہے اس کی برکتیں زیادہ ہیں اسی طرح ان درختوں کی بھی برکتیں زیادہ ہیں منافع زیادہ ہیں اور تین اور زیتون سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تین اور زیتون سے وہ جگہ مراد ہو جہاں پر یہ درخت پائے جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ان کے شام وغیرہ میں جو ابی علیہ و والسلام کا مرکز ہے سینیم سینیم یا سینا یہ اس مقام کا نام ہے جہاں پر کوہتور واقع ہے اور بلد امین مکہ مکرمہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تور سرسبز اور ہرے بھرے پہاڑ کو کہتے ہیں کیونکہ جس پہاڑ کے اوپر درخت ہوں سرسبز سبز ہو بھرے پہاڑ ہو تو وہ پہاڑ مکمل ہے پھر اس میں جو درخت ہوتے ہیں وہ بہت سے حلدار ہوتے ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے ان سے دوائی اور غذا وغیرہ کا کام بھی لیتے ہیں ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں ان میں ہوتی ہے بہت سے حیوانات شکاری اور غیر شکاری ہو ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے بے شمار منافع اور فوائد ہے پھر ہرے بھرے پہاڑوں میں بھی وہ پہاڑ سب سے زیادہ کامل اور نافع اور برکت والا ہے جو اللہ رب العزت کی تجلی گاہ ہو اور اللہ کے پیغمبر نے وہاں عبادت کی ہو اور نور نبوت سے مالا مال ہوا ہوں وہ اکمل ترین پہاڑ تو وہ پہاڑ کوہ تور ہے جس کو تورے سینین اور تورے سینہ کہتے ہیں اربع مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ تین سے مراد اصحاب کہب کی مسجد مراد ہے تین سے اور زیتون سے کوہ زیتا جو حضرت عیس علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے یہ بیت المقدس سے مشرق کی جانب میں واقع ہے کوہ زیتا ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیت المقتص تشریف لے گئی تو مسجد میں نماز پڑھ کر کوہ زیتا پر تشریف فرما ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اسی مقام سے قیامت کے دن لوگ دو گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ جنت میں دوسرا گروہ دو میں چلا جائے گا تو اس مقام کی نفارہ عیسائی وغیرہ یہ بہت تعظیم کرتے چلے آئے ہیں البلد امین کمانا امانت دار تو شہر مکہ اپننے والوں کا مانتار محافظ اور امین کے معنی مامون اور محفوظ کے بھی ہے جو اس میں داخل ہوا تو وہ امن والا ہو گیا خلام بے شک ہم نے انسان کو بہترین پوری سینیل اور یہ جواب قسم لفس نتام تو یہ جواب قسم ہے کہ انسان کو ہر اعتبار سے تمام مخلوق سے اشرف المخلوقات تمام مخلوق سے بہتر پیدا فرمایا اس انسان سے بہتر حسین کامل جامع دوسری کسی مخلوق میں نہیں انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ ہر اس چیز کی تمنا کرتا ہے کہ جو اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے اس سے اچھی چیز مل جائے مثلا ایک جھونپڑی والا مکان کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے مکان مل جائے اور مکان والا کوٹھی کی تمنا کرتا ہے سائیکل والا की سائیکل کی موٹر سائیکل والا, والا ہیلی کاپٹر کی تو ہر انسان اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے اس سے بہتر چیز کی توانا کرتا ہے تو انسان کبھی تنزل کی تمنا نہیں کرتا انسان اگر سوچے کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو لیکن وہ ہر اس بات کی تمنا نہیں کرتا کہ میری صورت خوبصورت گدے کے بچے یا کتے کے بچے یا کسی جانور یا کسی مخلوق جیسی ہو جائے یہ کبھی تمنا نہیں کرتا چاہے کہ خود ہی کتنا بدصورت کیوں نہ ہو لیکن یہ کسی دوسرے جانوروں کی جانوروں کے ہم شکل ہونے کی تمنا نہیں کرتا یہ اس بات کی دلیل ہے بلکہ مشاہدہ ہے کہ انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری مخلوق ہے ہی نہیں ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو حیات کے ساتھ عالم قادر متکلم مدبر اور حکیم بنایا ہے اور اللہ حب العزت نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے عروبی خلیفہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس جگہ ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ حاشمی جو خلیفہ ابو جعفر کے خاص خاص مصاحبین میں سے تھا خاص خاص اپنی بیوی سے حد درجہ محبت رکھتا تھا تو ایک مرتبہ چاندنی رات میں ان تجھے تین طلاقے ہیں اگر تو چاند سے زیادہ حسین تو تجھے تین تلاتے ہیں عیسی بن موسیٰ ہاشی یہ خلیفہ ابو جعفر کی خلیفہ عیسی بن موسیٰ ہاشی تو اپنی بیوی کو کہا تجھے تین طلاقیں ہیں اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو یہ سنتے ہی بیوی یہ کہہ کر اٹھی اور پردے میں چلی گئی کہ آپ نے مجھ کو طلاق دے دی ہے صریح طلاق کا حکم یہ ہے کہ وہ غصے میں ہو مذاق میں ہو ہنسی میں ہو دل لگی میں ہو ہر صورت میں واقع ہو جاتی ہے اور صریح الفاظ میں طلاق کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو عیسیٰ بن بلوسا نے رات بڑی بے چینی سے کاٹی صبح کو خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہو کر اپنا قصہ سنایا اپنی پریشانی کا اظہار کیا منصور نے شہر کے بڑے بڑے فقہا مفتیان کے رام کو جمع کر کے مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی طلاق مغلزہ واقع ہو گئی کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان چاند سے زیادہ حسین ہو سکے مگر ایک عالم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے تھے منصور نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں آپ بھی فرما بھی کیے؟ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سور تین کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اے امیر المنین اللہ تعالی نے انسان کو فی احسن تقوی احسن تقویم سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا تو کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں یہ سن کر سب علماء کو کہا حیران ہو گئے اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ واقعی اس عورت کو طلاق نہیں ہوئی اور علماء کی اس متفقہ رائے کے موافق خلیفہ ابو جعفر منصور نے طلاق نہ ہونے کا فیصلہ کر دیا <تصفح> <مَنُّون> پہل آیت میں انسان کو ساری کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا لقت خلط ن انسانات کی کے اندر یہ جو سم و ردد راہو اصفل سافلین ہے یہ اس کے بالمقابل یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب میں جوانی میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسید معتدل متوازن متناسب العزاء تھا اخیر میں ایسا دور بھی آتا ہے کہ وہ بد سے بدتر شکل اور برے سے برا ہو جاتا ہے مشہور محاورہ ہے بڑھاپا برا آ بڑھاپا برا آیا بڑھاپا برا آیا ظاہر یہی ہے کہ بدتری اور برائی اس کے ظاہری جسمانی حالت کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے جوانی جانے کے بعد اس کی شکل صورت بدلنے لگتی ہے ساپا اس کا رنگ و بدل ڈالتا ہے وہ شکل معذور بیکار اور دوسروں پر بار ہو کر رہ جاتا ہیں اور دوسرے حیوانات اخیر تک اپنے کام میں لگے رہتے ہیں انسان ان سے دودھ سواری وغیرہ کے کام لیتا ہے پھر وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو بھی ان کی کھال ہڈی بال مگر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے بیمار تو دنیا کے لحاظ سے وہ کسی کے کام نہیں رہتا اور مرنے کے بعد بھی کسی انسان کو یا جانور کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا اس لیے فرماتے ہیں اس سے مراد جسمانی کیفیت ہے یہ جو تفسیر ہے تفصیل رحمہ اللہ وغیرہ کی تفسیر ہے جو مومنین صالحین ہیں نیک اعمال والے مومنین ہیں ان کی استسنا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان پر بڑھاپے کے حالات نہیں آتے یہ ہے کہ اس جسمانی کمزوری دنیاوی اعتبار سے انسان کے جسم کے اندر جو خرابی آتی ہے جو نقصان پہنچتا ہے یہ ان کو نہیں پہنچتا یہ نقصان صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر پوری توانائی اس مادی دنیا کی تحصیل پر صرف کی تھی اب وہ ختم ہو گئی آگے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اخلاف مومنین صالحین کے کہ ان کا اجر ثواب کبھی ختم نہ ہوگا بڑھاپے کی پریشانی یا آرضی ہے آگے ان کے لیے جنت کے درجات اسباب اعلی زندگی اور بہترین انعامات وہاں پر موجود ہیں بات سمجھ میں گئی باقی انشاء اس آیت کی دو اور تفصیلیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ